بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور عنوان ہے کار آمد مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقل رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی قدرت قوت اور کبریائی کا یقین رکھے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے میرا معبود کون ہے اللہ صرف اللہ میرا خالی کون ہے اللہ صرف اللہ مجھے روزی کون دے گا اللہ صرف اللہ مجھے فتح کون دے گا اللہ صرف اللہ میری مصیبتیں کون دور کرے گا اللہ صرف اللہ میرے گناہ کون معاف کرے گا اللہ صرف اللہ میری بیماری کون دور کرے گا اللہ صرف اللہ دشمنوں اور آفتوں کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا اللہ صرف اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی کون بنائے گا اللہ صرف اللہ میں برا ہوں میری اصلاح کون کرے گا اللہ صرف اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میری مفصرت کون کرے گا اللہ صرف اللہ میں تو بے بس ہوں بے کس ہوں بے سہارا ہوں میرا اس دنیا میں کون ہے اللہ صرف اللہ میں بدنصیب ہوں میری قسمت کون بدلے گا اللہ صرف اللہ میں تو گناہوں اور مصیبتوں میں گھر چکا ہوں اب میرا بچنا اور سدھرنا ناممکن ہے اس ناممکن کو ممکن کون بنائے گا اللہ صرف اللہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اتارنے کی کوئی صورت نہیں اتنے زیادہ قرضے کون اتارے گا اللہ صرف اللہ کفر ہر طرف چھا چکا ہے کافروں نے بے پناہ قوت حاصل کر لی ہے ان حالات میں امت محمد کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا اللہ صرف اللہ مجھے موت کی سختی سے کون بچا سکتا ہے اللہ صرف اللہ مجھے قبر کی تاریخی وحشت اور عذاب سے کون بچا سکتا ہے اللہ صرف اللہ مجھے بالکل سراج کون پار کرا سکتا ہے اللہ صرف اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں کون پہنچا سکتا ہے اللہ صرف اللہ جی بالکل اللہ تعالی ہی سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اللہ اور صرف اللہ لا اللہ ال اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس لائق ہی نہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں لا اللہ اللہ عبادت کے لائق اللہ اللہ صرف اللہ تعریف کے لائق اللہ اللہ اور صرف اللہ اس لیے کہتے ہیں الحمد للہ کے لائق صرف اللہ ساری مخلوق اسی لیے کہتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے مزے لے کر پڑھیں ان اللہ کل شی ان قدیر کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں امریکہ عراق اور افغانستان سے بھاگ رہا ہے سائنس اپنی ہی باتوں کو جٹلا رہے سائنسدان اپنی ہی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمانوں میں کوئی ایک سوئی برابر بھی سوراخ نہیں کر سکا شیطان ہمارا دشمن ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کا یقین نکالتا ہے تب ہم بھی کافروں کی زبان بولنے لگتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے مسلمان کامیاب ہو ہی نہیں سکتے میری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر تو دیکھو چھوٹا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور بڑے مسئلے بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے ان کو نہ آگ جلا سکی نہ سمندر ڈبو سکا نہ چھری کاٹ سکی نہ درندے نکل سکے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے ایمان پر شک کے جراثیم نے حملہ کر دیا ہے ارے ایک بار تو دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو باہر نکال کر صرف اللہ تعالی کا نام بسا کر دیکھو صرف ایک بار وضو کرنے سے پہلے دل اور زبان سے کہو اے میرے مالک آج خالص آپ کی خوشی اور رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں یقین جانیں آنکھیں بھیگ جائیں گی اور ایسی رحمت اترے گی کہ جسم گناہ سے اور دل مایوسی سے پاک ہو جائے گا اے میرے مالک میں آپ کا غلام آپ کا بندہ آپ کو راضی کرنے مسجد آ رہا ہوں چلتے جائیں اور باتیں کرتے جائیں ہاں اس عظیم رب سے جو اپنے بندوں کی سنتا ہے یا اللہ میں گناہوں کی معافی مانگنے آ رہا ہوں آ ہا میں کتنا خوش نصیب کہ آپ نے مجھے بلایا ہے مالک میری جان میرا جسم آپ پر فدا معاف فرما دیجیے آپ نے اتنے بڑے سورج کو قابو کر رکھا ہے میرے چھوٹے سے دل کو بھی اپنا بنا لیجیے پیارے مالک عظیم مالک یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین دراصل ہم نے اللہ تعالی کی قدر نہیں کی وما قدر اللہ حق قدر ہم نے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر نہیں کی شیطان لعین نے ہمیں مایوسیوں کے اندھیرے میں دھکا دیا تو ہم اپنے عظیم نور والے رب کو بھول گئے اللہ نور السماوات والارض شیطان کبھی کان میں آ کر اور کبھی خواب میں آ کر کہتا ہے کہ تو تو بد بدقسمت ہے تیری نجات اور اصلاح ممکن نہیں تیری نماز اور تیرا جہاد قبول نہیں اگر تو مومن ہوتا تو, تو اس سے گناہ کیوں ہو جاتے تیری توبہ ٹوٹ کیوں جاتی ہے جھوٹ بولتا ہے یہ ملعون اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کون بد قسمت ہے اور کون خوش نصیب اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اصلاح فرما سکتا ہے اس نے مشرکوں کو توبہ کی توفیق دے کر اپنے آخری نبی کا صحابی بنا دیا سبحان اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت کی روشنی کے ستارے اور سارے کے سارے کامیاب ابو جہل جیسے ملعون کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی تو وہ اسلام کے عظیم جام باز سپا سلار محبوب صحابی اور کامیاب شہید بن گئے آسمانوں سے سچا اعلان آ چکا ہے کہ ان اللہ جميعا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جمیان کے لفظ نے کیا چھوڑ دیا کہ کوئی مایوس ہو بیٹھے دراصل اسلام اور مسلمانوں کے کام کا مسلمان وہی شخص بنتا ہے جو اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے حضرت سہیل بن محران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا میں نے کہا اے ابو یحییٰ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی پیشی کس طرح ہوئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میرے حسن زن نے میرے ان سارے گناہوں کو مٹا دیا حضرت مالک بن دینار بڑے محدث بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں ان کے انتقال کے رات حضرت مہدی بن معمون رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں خوب, لو خوب سن لو کہ مالک بن دینار اہل جنت میں شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے حسن سن اتنا عظیم عمل ہے کہ اسی نے حضرت مالک بن دینار کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ابتدا میں ان کی زندگی بھی غفلت اور گناہ والی تھی پھر یکا یک توبہ کی تو زمانے کے رہنما بن گئے کوئی ہے جو آج کالجوں یونیورسٹیوں میں پھنسے ہوئے مسلمان نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے موبائل اور انٹرنیٹ روشن مستقبل اور فرینڈشپ گاڑی کوٹھی بنگلے کے خواب بے مقصد زندگی اور بے فائدہ محنت اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے کوئی ہے جو آج کے نوجوان کو قوم پرستی علاقہ پرستی زبان پرستی اور قبیلہ پرستی کی بدبودار دلدل سے نکال کر شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جائے یہ دربار انہی کو نصیب ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتے اور مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے طریقے سے لا الہ الا اللہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اسی کلمے پر متحد ہو کر قومیت وطنیت لسانیت اور قبائلیت کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کے حقیقی سچ کو دنیا پر نافذ کرنے کی محنت کرتے ہیں اور اس عظیم کلمے کی عظمت کے لیے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں کوئی ہے جو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے سوچے کوئی ہے جو اپنی خواہشات کے جال کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درد کو سمجھے ایک طرف دشمن ہے کہ حملوں پر حملے کرتا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں کہ شیطان نے ہمیں اپنے عظیم رب سے کاٹ رکھا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے خوش گمانی کی دعا مانگو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھو اپنے رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرو اپنے سانس اور لکموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو اپنے چھپے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے پردے محسوس کرو اگر اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ نہ فرمائے تو ایک دن میں دنیا کے تمام انسان ایک دوسرے کو کاٹ کر پھینک دیں کیا واقعی ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے کون قبول کرے گا اللہ اللہ صرف اللہ ہمارے دل سے گناہوں کا شوق کون نکالے گا اللہ اللہ صرف اللہ کیا ہم بھی کام کے انسان بن سکتے ہیں کون بنائے گا اللہ اللہ اور صرف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لے کر زمانہ حال کے تمام فاتحین انسان تھے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اچھا گمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا دیکھا آپ نے مالک نے ان سے کیسا کام لیا طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کارناموں کے اثرات آج تک جاری ہیں تھوک دو مایوسی پر آ جاؤ اس رب کی طرف جو غفور ہے حلیم ہے جواد ہے کریم ہے روف ہے رحیم ہے رحمان ہے حنان ہے جی ہاں گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کی طاقت رکھنے والا ہے زندگی تیزی سے گزر رہی ہے سعادت منجھولیاں بھر رہے ہیں آؤ میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں کیا واقعی ہم جیسوں کو اس, اس کی توفیق کون دے سکتا ہے اللہ اللہ اور صرف اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے ہم سب کو کام کا بنا دے اور ہم سب کو کامیاب فرما دے قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ مسلم علیہ سیدنا محمد علیہ وسبِ وبارک وسلم تو سلیمن کی